ہم خراب دبھا رہے کم مداحر نکلنے لالے بار مجاہدین امام بخاری ترجمہ میں رات کا متفق اور حدیث ابن اعرابی تا کہ محمد گرد عبداللہ <سؤال> نے اپنا نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم محمد قرن کو چلتے ہوئے او قوم جمعو غالبہ دعویٰ سیمارن کرے جو بقدر ضرورت جیسے کہ پانچ ہوتے رہے کو دیتے ہیں جیسے یہ ضرورت جامع موسم وہ بقدر حکم کی متحر کر بھی واگانا جی دی. یاد حاجت یا حضرت کون جسو نے با سید نگروا کے نام سے انہیں ایک بادشاہ بنے محمود نے جناب ولایات جناب آمد اعلان عبداللہ عبداللہ نے مجھ پر فرمایا کہ نہ محفلنا کاثر پایرا کا تعلق خلافت عبر اور ہم انجام گیرال لیجان بن عبداللہ حضرت کمال کی ذبیح یہودی یہودی فرحارم لیکن مسلمانوں کو پال رہی مسلمانوں کو پال رہی عالیہ حاراتی اهلا نو بعد مضر را ما ٹھک لے یا حضور جلیوری سر لوکۃ السلام حیا موکا اتنا کہ اپ کو سنا ہے قران میں باوتے بعد روتی نہیں فتفسر نے میں جانا یومنا بنا لنا یم اننا ما برا فلا کننا نذین گمناکنا وذل ولینا برادنا جبین انغول مبکان ولا نرغو رضوان ثاون لوڑا وصدر قال قران اوپر کے اور سر سنچ کے او تیرین تیر ذالک مراد مراد اذا جاءت عقب القدر حاجت بڑے مردان سن بنا کا نام جو تفصیل میں ابھی اوفا میں مجاہد لے ایا کی نادا مرادی رسول wala ta'limu mukritazun wa qulu ya idha qurana qulati shaykh qaabullah qatala inama nahna narin kalam ya in la'an ba'du idha man nabiy san qala inna halan qafmas yanzina khulasa قال ما هذا خارق الدين الا بتثا الى تبقى ابدا البت ابدار ينتجا نجاذه ما دار في دار مجبر فقالوا ما وجدتي والمواعده ما جین جی تم ایو چاہیے یا تو سے دینا دا دا و دا دا لے یاد جزان باپو تے جب تبسی تو میرے کیسم کی آدر روسی ودینا سزیت جزان با ہوتے بد دیتے کی, کی دام بس دا دام اسلام مسلمان یاد جزا ماراس رہتی لاسن جان حفاظت تنگ کام بال کی یو کی کو الاسرات الاسرات من جائز ازیم جائزات جدیدار کیتا مجھے نا اول مسکنا تو دیکھ اللہ کی شکر کے اور بلات انتہا من ایت نذر بتانے مزلت المسکنا لا صرف یہ فرمایا نذر بتانے مزلت المسکنا اول مسکنا مذل المسکین مسکنا مسلن مسکین نہیں وہ باق اصلکن ابن فلان ولم يذهب الى السكون ان ذهب جاء لو يتم نريت احدث ما ابو السكون نري لمس نري تري ذا اذا واخذ من الفلان الذي ماخذ السكون ذا المسكين ذاخذ انسان ماخذ احوجه مال وما ہراج منت سنماندیا قلتن مجاید ما شان آل شام در شام ار دال دا شام آلیم ارب از دن آلیم جب از دیبان سالور دنانی رایی دینار ورن ابل ورن دو دن آلیم آل جانا زاری کمیل قبلی شام آلیم جب جید خودشی بھی راگم آل داران دی محروم آر آر دار شام چید فرق نفتہ مابینده بھاقی وزا تنی کی ندا مسلا دا حناف جمعور دے شوافی فرق نکوی دینار باقی جمہور پر اطمار کر درہم کی تو درہمی بکال کی ضرور روپیہ میرے موسم ہو سراغری مقا کی اگر سنت جو ادین ہے جلدی میں انجلیز دین ہے کا مارن کا درس اور علماء بیان ہیں اور کوئی انجلز جوار میں موجود ولا کا م ہے اگر کا دنا ملتا ہے ہے میں روایت رحمہ اللہ تعالی الرحمان کا جہام موجود ہو جات جدا جدا جوانا پر سر ان سری ادنار نظر نظر مجمد انور انور پر اللہ خبر دو پود بار سامان مار لڑے تو لال مسجد نبوی تھا معلوم معلوم حافظ ہے عادت ہمیشہ رہتی ہے لال مسجد نبوی تو كل مخلوق بےموت کو واقف صلاح پہ بات نہ میراجو زمند سواب صلاح مند سواب نے سلام تھا برما صلی اللہ دیمل وہ تو جن میں زمند دے کر پتہ صلی اللہ علیہ وسلم فتاوا است ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم وقال تنبیین السلام ہیرا اھم بطور پنج مراگی اراد ظنکم تاں کو متازماں جی تاں صاف خبر دا بو امدہ اللہ بو خبر امدرے چا بو امدہ قد جاء مشن سماں اودرے قالوا اجر بمگم دیر برابر دے تپا خبر دے اجان یا رسول اللہ مگریں پدی وراں تار پاپ شلو اپ دیرو ابو شارح حاضر کو امید کدا تے چا ستانے ماں راغنے بول دائلن فقرا شاہ بو ہتہ کیداے توجدے بلا چوا بلا پتی بلا کئی تے تبب نعمت شاہ علیکم جنین بو پرمان پتہ راجی پراگ نشار ایک مامتا ستار ایک مد دنیا اے رے ایک بتا تمہارے کہ پرا سمجھ بتا دنیا نے کتن پراشو ومن قال ما مكنو ومن بانی پتنا فسوا تاس بجے کی چکو رابت تو کہن گنسا لو بسم من حمیشی تکافر نجہ پتنا فسوا تاس ورا بند کے کی رکو سنجرا بات کراؤ عالم مکنو وتو کتو لے کاں تعالی کوئی دنیا رب اپنا شیرمایش لکھے گی مقصدہ تو ورسا ورسا اسلام, اسلام جہاد ها و و من دو کو سر مسل مسلمانی جناش فرسر یہ لو خدا ہم نے بتایا ہے ادن سروتا کی کہنا سر پر پکھنے پہ بنا دی دی علاقے سے ما بلاد السر کی اسرا دے اور جناب قیصر نے وذر پارس جو منظر نظر کی نظر جب قیصر نہ اب امین پارس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گے یہ دی چیز اپولن کا سین میں الملبار کا غیر تن میں وینین در خلاف دار اور پارس کا بلا دلاغ دلاغ مجھے قدر شی دا نور بلا, بلا, نا نا دا دا بلا جہاز خبر کی ممارن ممارن ممارن و ا م ی و غ ل م م س د م ب ف ا ر س ت ا د و ک س ر ا ت ن ج ی ش و ب ق ا د ا ر ا دیو کا نیم نی رجو میرے کو خبر کہ نماز سے کرے ساتھ نہ یہ مجھ پر کا سراو لے کے اب نے نماز سرا ہے کرے ساتھ نے نماز اور کی فتان بنوا امام محمد نے حسین قالوا مبلا سب ام تو وہ سو ادا سے تبو سکے حال کہ وہ مائی سے بہن داخل کی کرائی ورگی عمے سل ام عم مشیتا تو وہ تو ادا سے تو کے نہرتا نہر نہاندین منگو سفل کا اربنا سب تک تکلیف سخی وہ بران شنی د تکلیف سخی شکاوت او کم ادنا تقلیب سا کہ نمو سلجل اللہ تقلیب داو چھے نمو سلجل نوا مانگو چپل پوستی کیا وادو کلی کجرو دو وجیدون لگیرا تو شینو جامو حالو دم داو چھو لنکو سلو وبر وش شایر اب اس لیمونگا سلو وبر اگا وڑو دوخان دونی کی جامی دو وڑو دوخانو جامی دو وجبانو مانا بذر شد کم دیل دل زبونو دینی حالو کم دیل زبونو بڑا لا <سؤال> خراب قال <سؤال> رب من طرف الاسمان والذين لكم يوك باب جاء بمن تجسنا ذمن من بال تجن مور بينجو قالنا النبي يا رسول اسلام قبول کرے حتى خبر <تصالحان> <تصالحان> <تصالحان> اللہ تعالیٰ خبر اکیجا انہوں میں ان کو سلام امنا اگر تو چھے قطعہ چھے مگترنہ سوارا الالجنہ زب جنت کا فی نعیب فاتم شاہ نعمتون کی وید امیرمیس لہا قطعہ چھے دہنے ماتونہ چلیلیشی بھی پساند آگئی ممبکہ امنا آوازو چھے پاتی سے مگترنہ جوہندیم مالک رقابکم استاسو در رقاب مالکان بگرلیتا سبا قلامان کردئی مالک رقابکم او دار کی مالک کرے کو مالک مگر دے دے غلامان اس نو مذکر دلوں سے ساتھوں اندر قابو ساتھوں وقار نماز اللہ ارشاد تن کو واپس لائے اتصال میں وہ گل میں ہو سمجس ارادہ کہ حملہ ہو نماز دیر سے اللہ رتوق دیک مقابلہ ہوا جا وہ اس حملہ کو مہمان میں وہ اس حملانے کو لوا نباد بہ حملہ کرو اور ذکر یاد کر دو قال نماز اللہ دیر بعد حضرت اللہ تعالی دیکسمہ شاہد دبسنا دیکسمہ شاہد ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کو صحابی اترے حضرت چلے انم میں یوں کہے گا اے اللہ سا کہو میں خیمہ کرتا ہے وہ سوا کرے لیکن شاید تو دم حضرت سے تنت حضرت چلے جب حضرت کتاب نبی علیہ السلام سنی دیر سال عادت نبی سے ہوتا وہ غانے زالم یہ فاتل بی اور النار جنگ دوری کو فاول دوری کی انتظرہ نبی بے انتظار کھاو داخیر بے گو حتی تحب الارواح جو باغنگرہ واولی دا موسم دلشاہت دے نیم تحضر الصلاة و منظرنا و وحب منظرنا شئی مسلمانہ دعا کھانے کئی اس دلتا کی سوپر جنگ مختصر بھی دوری دوری شفر روان دا وحب و قبب بھی جنگ ملو گدنے چونکہ دوری جنگ مناسب دی دار داد را ریت دالتا انا مريان انا باق ان انا باق السعيدي النبي عمر وسلم او نبی سنبا توق با کمل کولا تو او بدل ور کولا وہ کتا دا حجہ پیش تو اللہ نے یہ قضا دے دریل دی موادات او دار دا دلیل لے دخول فی موادات او کاتبون کے بارے میں عمر بن خطاب خبر ہے تین سنہ دوسرے میں دادو رائے سم تھی عمر بن خطاب نے یہ رسول اللہ وسلم کی ذمہ فتیمہ والی وصیت نے میرے ساتھ طلب بارہ داے کو پار رکھ گزاران کی اہل زمہ اہل زمت رسول اللہ وزیمت وزیمت صلی اللہ علیہ اور آل زمہ جا کے سماعت ہے کہ نبی علیہ السلام اور تھا تفصیل ہے وزمہ اور عہد وہ یہ عہد اول زمہ میں لیے کہ ان لقد ظھا مذموم رضی لقد مذموم دے دے وہ لا زمہ ولا نا اذن ولا زمہ وہ تھا سن اور ہم نے ریاضیاں کا تنازع بتا کے تمندا دیوی رواد ہواچے یہ تا کرنے ارادے دیکھ کر ایسا کہو نہیں بند باہر ہیں نہ دو فاں انصار وما واسم میں مال بہرین بول جی جاؤ کہ واجہ کر دو مال بہرین جزینا لے جابر بن ہکسرہ ولی مائوس عمر کے اولیاء تو فالاؤ تو ولی تقسیم برچار پارے راؤ مسلمانان دوبارہ یومار غنیمت جکم انوتر حاصل خمس مساری خمس کی جانو قوم اس میں بیت المال تو کہو لے کہ وہ مصائب تو قوم اس حاصل حق پہ کے جو سے شامل شام شام قصة رانا هذه على الدنبالي عطا ارطوني علي الخدي ابي حدثنا سيدنا الجلال بن عمر بن عمران اكبر مرعون راهم من القادم محمد بن جاذر من عند الله انا كان ركن فريه اختهنا مال بارا هو هذا وما هذا في مك تجيجي كن هه هذا هذا هذا هذا لما قولينا رسلنا وجا مال بارا في مخ كثير شنو را هوذا ما قالوا عند المنزله من رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تنبغي هذه الفاتده ما رسول الله اختهنا اختهنا قال ہمارے نویا نی رکھو نہیں منجی جی ہاں قال قالوا فخاجا نور پاسدین علیہ السلام وسلم میں حاضر ہیں و طول تقریبا یولاب تو میں سے نہیں اور یہ حق نہیں تو سمیں کے حالت موی سے مقدر مائیں اندر غیر جن گناہ کا چاہے قدرت معذرا بلے تو سوجر میں داور سوجر صاحب سے نہیں اور اتا تنا پسنا تنا دروازہ تنا تنا میں اور اتا تنا میں جائے جن اللہ نے اور صلی صلی اللہ علیہ وسلم مقدر مائیں نہیں ریح روح کہ امکار مستحل ہے وَإِنَّ الْإِخْفَقُ وَإِنَّ الْإِخْفَقُ وَإِنَّ الْإِخْفَقُ لَتُوجَدْ مِنْمَسِيرَ دَرْبَائِنَ عَامَرَ باب اخراج الْيَهُودِ مِنْتَجِرَ مِنْعَرَابِ نیبیلہ سندزی حکم کرے اخراج الْيَهُودِ دادو دو حضور دو عراقنا دو عدنا تر دو حضور دو شام پوری داد تولادے ہیں سا دو ظاہر وقال عمر ان رئيس الجامع قرر ثم قرر رسول الله عليه ورسوله دعنا بالله رضوان دعنا الله جاءت كان خاين ان ابي رك اوربن عمره بمجرد جاء رئيس الجامع فقال من غير كبير ايش قالوا جدار ابو هرثه جنگ بدر مجھوئے لیشیو تکرین از دراز ہوتا درم بانی کو ننظیرو اکو درم کالبانی کو ستا غضوی حضر ستا تکرین از دراز وقت جنبیر صندوقت بندی او سو کوشش ریشو درم بانی کو ریزان چاگا فتر رنم کالبانی کو ستا غضوی خندکنا قطر شو مقاتلین او نور سوائے او کردینا اگر داخد ابو غرد اسلام نمشن از درستان از درستان مانا آفا ہے امان جمعہ کناسو اور غدیر مراض یہود خیبری عادت مراض جو خیبر میں ہو پھیلتی ہوئی ایک وہود مراض یہود میں نہ میں نہ رکھ لی ناغدری تم علیہ فضیلت رزاق ہمکم کھشانشیو بلکہ نا آپ ہم کال بلی کا ہے یہود نہ ہو شنشیو اور نوکھر قوم ما فارقکم اللہ مدینہ ٹوٹ سال پاتی کلا کلا یو انسان انا قالا قاليا نے تین دی گئے نہ مسجد فرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرن طرف لائے ہو تو فرمایا ما اذا با حت اذا جنہ بیت المدراس دل مدرسے دیو مدرسے میں درس و تدریس میں تو رات دیکھا ہو ہماری مدرسوں جو کمال رہی اتا جی جا جنہ بیت المدراس ہر اللہ بن گا بیت المدراس ساری مقامات زبقات یم تسلم والمن رضى لله رسولی و اين يريد ان وجهكم من هذا الجوشن قال لكم ان ما يجي من ممارش ان बारे من بولا او سوچي ممي ساسره ضمان محبت تو فرمات شي پريو بيو وري شي والا من اعوذ بالله ورسولك انك لا فاتي پون فاتي اور حضرت امام صادق نے حضرت امام اولين اور كانت تنادي يا بني يا ابني يا قوري يا الخميس وما يرضى من سماك هذا الدم وهو حته حته فقيا يا بابي وما يرضى من سماك هذا الكلاط وعي وقال بعد اكيد لا تنو بارا هذا هذا وراى ما ان ابي ذهب قنادق فقال ما فقال دنیا مرند دن لاو چیتہ تمرا نے تابع فرسو کرائی اجا میرے سب سے مراد استغفر مجھ سے ہر طور سے وقار ضرور ہروں علی جان ابھی گھر میں میں تو نہیں ہے ہمارا نذراد وقار ہے تو یہ کہنا من جزیل روائے ہوا ہوا جزیل رو اپنے انعامات اور کی وظیفہ تو تم بیا تو بھرا جی میرے کو تو ہو جائے یا اسے Bala man you guys are there on the ship on the ship.